का दूसरा ड्रामा इडीप कलोनस में तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली www.server555.com میری بچیگنی ہم کہاں پہ یہ کون سی جگہ ہے غریب اور مجبور مسافر پر آج کون ترس کھائے گا کبھی جو بادشاہ ہوتا تھا آج در بدر کی ٹھوکرے کھاتا مجبور انسان بہت تھک گیا ہوں اپنے اندھے باپ کو اپنا ہاتھ دو اور کسی جگہ بٹھاؤ پتا کرو بیٹی یہ کون سی جگہ ہے اینٹیگنی ایڈیپس پیارے ابو جان شہر کے مینار تو ابھی بہت دور ہیں مگر ہم جہاں موجود ہیں یہ مقدس جگہ عبادت گاہ معلوم ہوتی ہے پرندوں کے نغمے اور خوبصورت پودے اس کے مقدس ہونے کا ثبوت ہیں آپ یہاں بیٹھیں آپ کمزور ہیں اور طویل سفر سے تھک بھی چکے ہیں راستے میں لوگ بتا رہے تھے یہ جگہ ایتھنس شہر کے قریب ہے کیا میں جا کر معلوم کروں ہم کہاں ہیں بلکہ ایک آدمی یہاں آ رہا ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے ایڈیپس میرے عزیز میں نابینا ہوں اور اپنی بیٹی کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اس نے بتایا کہ آپ آئے ہیں بتائیں یہ کون سی جگہ ہے آدمی سوال نہ کریں پہلے اس جگہ سے اٹھ جائیں جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ مقدس جگہ ہے جہاں انسان قدم نہیں رکھ سکتے یہاں ہیومینٹیز کی عبادت کی جاتی ہے جو انتقام اور بدلے کی دیوی ہے ایڈیپس مجھے علم تھا میں اس جگہ آؤں گا یہ جگہ میری حفاظت کرے گی یہ میری جائے پناہ ہے مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا مجھے اس جگہ کے بارے میں بتاؤ آدمی ٹھیک ہے میں اپنے ساتھیوں کو بلا کر لاتا ہوں جو آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے اس جگہ کا تعلق پوسائڈن اور پرومیتس سے ہے ہمارا حکمران تھیسیس ہے ایجیس کا بیٹا ایڈیپس اپنے بادشاہ سے کہو ایک آدمی اسے بلاتا ہے جس کی تھوڑی سی خدمت سے وہ بہت بڑا سلا اور انعام حاصل کر سکتا ہے آدمی ٹھیک ہے میں آپ کا پیغام انہیں دیتا ہوں ایڈیپس دیوتاؤ میں اپنی آخری منزل پر پہنچ چکا ہوں دیویو مجھے تسلی دو حوصلہ دو میں تمہارا غلام ہوں تمہاری عبادت کرتا ہوں اتھینا دیوی کا واسطہ لوگ آتے ہیں اور ایڈیپس اور اینٹیگنی کو تلاش کرتے ہیں وہ بغیر آنکھوں والے ایڈیپس کو دیکھ کر پریشان ہیں تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اس مقدس جگہ پر کیا کر رہے ہو جہاں آدمی کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں ٹھیک ہے آپ کو یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا مگر مقدس جگہ سے باہر آ جائیں انٹیگنی ایڈیپس کو سہارا دے کر دوسری جگہ بٹھاتی ہے ایڈیپس میرے بارے میں نہ پوچھو وہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں تو بلاخر ایڈیپس مجبور ہو کر بتا دیتا ہے کیا تم لیئس کے بیٹے ایڈیپس کو جانتے ہو تھیس کے شاہی خاندان کا چشم و چراغ دنیا کا بد قسمت ترین انسان مگر مجھ سے دور نہ جاؤ خوف زدہ نہ ہو میں تو دیوتاؤں کا ٹھکرایا ہوا بدنصیب انسان ہوں اینٹیگنی اب یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے لوگ کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ ہمارا ملک چھوڑ دو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تم یہاں رہ سکتے ہو مگر اس وقت ہمیں معلوم نہ تھا کہ تم ایڈیپس ہو اس سے پہلے کہ تمہاری وجہ سے ہم پر عذاب مسلط کیے جائیں یہاں سے چلے جاؤ اینٹیگنی میرے والد سے جو غلطیاں سرزد ہوئیں وہ انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں کی ان کی حالت دیکھو کتنی خراب ہے ان پر نہیں تو مجھ پر ہی رحم کھاؤ میں تمہاری بیٹی کی طرح ہوں التجا کرتی ہوں کہ اتنا برا سلوک نہ کرو ہماری مدد کرو تمہیں تمہارے گھر والوں کا دیوتاؤں کا واسطہ ای اے ایتھنس کے لوگوں تمہاری ہمدردی کہاں گئی پہلے مجھے ایک جگہ سے اٹھا دیا اور اب ملک سے نکالتے ہو مجھے سزا تو ملی مگر میں نے کون سا گناہ جان بوجھ کر کیا مجھ پر حملہ کیا گیا تو اس کا جواب دیا جس سے باپ مارا گیا مگر مجھے تو علم بھی نہ تھا کہ وہ میرا باپ تھا دیوتاؤں کا واسطہ ہے میری مدد کرو وہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں میری خراب حالت کو دیکھو اس بغیر آنکھوں کے انسان کو دیکھو اور مجھ پر ترس کھاؤ آپ کا بادشاہ کدھر ہے اسے یہی بلاؤ ایڈیپس اس کے شہر کے شہر خوشخبری لایا ہے ابو جہان کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں نہیں یہ وہی ہے میری پیاری بہن از وہ یہاں آ رہی ہے ایڈیپس میری پیاری بچی میرے پاس آ گئی تم میری بیٹیاں وہ کام کر رہی ہیں جو میرے بیٹوں کو کرنا چاہیے تھا از میرے پیارے ابو تمام دنیا سے پیارے ابو مجھے آپ کی فکر تھی ایک اہم پیغام بھی تھا آپ کے لیے آپ کے دونوں بیٹے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو چکے ہیں دونوں بادشاہ چاہتے ہیں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی پولوناس کو ملک سے نکال دیا ہے اور ملک پر قبضہ کر لیا ہے پولوناس نے اوگوس میں پناہ لی وہاں شادی کی اور اب وہاں کی فوجیں لے کر اپنے شہر تھیبس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن شاید دیوتاؤں نے آپ کی تکلیفوں کو دیکھ لیا ہے اور انہیں آپ پر ترس آ گیا ہے ڈیلفائی کے غیبی پیغام نے بتایا ہے کہ جلد ہی تھیبس کو آپ کی ضرورت پڑے گی آپ کی زندگی میں اور آپ کے مرنے کے بعد انہیں اپنی حفاظت کے لیے آپ کی ضرورت ہوگی میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ وہ کریون جو اب تک آپ کو نظر انداز کرتا رہا آپ کی تکلیفوں سے نظریں چراتا رہا اب وہی شخص آپ کو لینے آ رہا ہے اس کی خواہش ہوگی کہ آپ کو تھیبس کے قریب رکھے تاکہ تھیبس آپ کی وجہ سے اس کے قبضے میں رہے وہ آپ کو تھیبس میں داخل نہیں ہونے دے گا نہ ہی آپ کو وہاں دفنانے کی اجازت ہوگی ایڈیپس اگر مجھے اپنے پیارے تھیبس کی مٹی میں آخری آرام کی اجازت نہیں تو میں کبھی ان کے ساتھ نہ جاؤں گا ازمینی مینی آپ کے دونوں بیٹوں کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے اور وہ بھی آپ کو ساتھ رکھنے کی خواہش کریں گے ये किताब मुकम्मल सुनने और पढ़ने के लिए सैयद इरफान अली डोटकोम की मेम्बरशिप हासिल करें जहां सैकड़ों तराजिम ऑडियो और टेक्स्ट में मौजूद हैं आपका शुक्रिया